بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی اور ہنے کے دن جب تم اپن کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ الف اور میں اتن وسیح ہے کر تم پر تن ہو گئی پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے